رمضان المبارک مبارک گزر جائے اللہ کمر عالمین سے, ال سے رب العالمین کی ذات عظیم میں بھروسہ توکل اور اعتماد یہ ہر وقت جو ہے یہ رہنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما برداری <تصفح> <تصفح> نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ادب میں احترام میں اور عزت میں تقریم میں ہر وقت ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور بہت بڑی اس شخص کے لیے کامیابی ہے جو رمضان المبارک گزر جانے کے بعد فجر ظہر اثر مغربی شاہ بلکہ نماز تہجد کی ادائیگی کرتا ہے اور ادا کرتا ہے اللہ کی توفیق سے وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی اسی طرح کرتا رہتا ہے رمضان کے بعد بھی اس کی زندگی ایسی پرسکون اور اطمینان والی ہوتی ہے اس کو تلاوتیں قرآن بغیر قرآن پاک کے بغیر سکون نہیں ملتا جب تک وہ نماز ادا نہیں کر لیتا اس کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا اور جب تک وہ اللہ کم حاکمین کا ذکر نہیں کر لیتا اس کے دل کو چین اور قرار نہیں ملتا اس لیے کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کو اس سے سکون ملتا ہے قرآن کریم میں اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا اللہ بے ذکر اللہ تت معین کے کائنات نے فرمایا اللہ خبردار بے اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تطمئن القلوب جنہوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے دل جو ہے یہ اطمینان میں آ جاتے ہیں سکون مل جاتا ہے قرار مل جاتا ہے بہار مل جاتی ہے اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے دل جو ہے شاد باد رہتے ہیں اللہ کے ذکر سے آباد رہتے ہیں اور اللہ قبل حاکمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ایک اور جگہ میں اللہ یذکرون اللہ کیا ہم وقودم و الا جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك فكينا عذابا نار اللہ کریم نے فرمایا اللہ وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہوں, تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جب لیٹ جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور سنین و آسمان کے نظام میں غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرِّ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَاذَا بَاطِلَا اے ہمارے رب تو نے کسی شیع کو بیکار نہیں بنایا سبحانت اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے فکا بننا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا میرے نزیروں اور بھائیوں اللہ کا ذکر جو ہے یہ جنہوں کو سکون پہنچاتا ہے یہ کرتے رہنا چاہیے فض کو رونی از رب العال فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ولا اور میرا شکریہ ادا کرنا میرے ساتھ کو فرنا کرنا رب العالمین کا ذکر جو ہے اس سے سکون ملتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ جو شخص کر لیتا ہے وَمَن جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے رب العالمین فرماتے ہیں میں اسے کافی ہو جاتا ہوں فاہو ہسب اللہ کریم اس کو کافی ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو رب العالمین نے فرمایا فرمایا اللہ کریم نے فرما اللہ کریم نے فکول اللہ فَقُ اللَّهُ لَا إِلَّا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اللہ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب علیہ السلام اگر آپ کی کوئی مخالفت کرے آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالے تو آپ نے کیا کرنا ہے فکول ہسب اللہ آپ نے کہنا ہے میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے ہے واللہ مجھے کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صدیق اکبر سے اللہ تعالی انہوں کو ساتھ لیا اور غار میں چلے گئے اور صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ کفار جو ہے یہ یہاں بھی پہنچ گئے ہیں میں ان کے قدموں کی آواز کو سن رہا ہوں تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہ تن سور فخر تو جب اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کینا اللہ کے حبیب علیہ اسلام یہ تو یہاں بھی پہنچ گئے تو آپ علیہ سلاۃ و نے جو الفاظ فرمائے آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تیرا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو سبحان اللہ تو اللہ کم الحاق نے قرآن کریم میں فرمایا ہمانا جب میرے حبیب علیہ السلام نے اپنے دوست سے کہا اپنے پیارے ابو بکر سے کہا لاتن غم نہ کرو ان اللہ ہمانہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ کی ذات عظیم اتنی عظیم ذات ہے جس, جس پہ انسان بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کریم ان کو کافی ہو جاتے ہیں قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ کالو رب اللہ سُم اللہ تفوشن کن تم تو ادو اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے سمست اسْتَقَامُوا علیہم ان کے اوپر میرے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے میں فرشتوں کو بھیجتا ہوں وہ آ کر کیا کہتے ہیں اللہ تخاف فکر نہ کرو غم نہ کرو پریشان نہ ہونا كُنْتُمْ کل <عَدُون> وہ جنت جس کا وعدہ تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا تھا وہ جنت تمہارے رب نے تمہیں عطا فرما دی ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے جو اللہ پہ توقل کرنے والے ہوتے وَالْمَلَائِكَةُ یقم تو صفا لایت کلر جس دن تمام ملیکہ اور سید الملیکہ جبریل امین بھی کتار در کتار کھڑے ہوں گے رب العالمین فرماتے ہیں لا یتکلمون کوئی بات نہیں کرے گا من رحمان جس کو رحمان بولنے کی اجازت دیں گے وہی بات کرے گا اور ایک اور جگہ پھر رب العالمین نے آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پاک پیغمبر علیہ السلاۃ السلام کی ذات گرامی کو ممبر پہ ممبر مبارک پہ یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا فرماتے جو شخص ہر فرد نماز کے بعد فجر کے بعد زہر کے بعد اثر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس کے جنت میں جانے سے صرف ایک چیز رکاوٹ ہے جنت میں داخل ہونے سے اس کے لیے ایک چیز رکاوٹ ہے وہ کیا ہے وہ موت ہے ادھر موت آ جائے گی ادھر اس کو جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا تو رب العالمین نے پرانے کریم میں ارشاد فرمایا آیا تل میں بسم اللہ رحمان رحیم اللہ اللہ القاتی واف منسل یشو اللہ بیزنی فرما کوئی سفارش نہیں کرے گا مگر جس کو اللہ بولنے کی اجازت دیں گے جس کو اللہ بولنے کی اجازت دیں گے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کیجئے میرے عزیزوں اور بھائیوں اللہ حکم الحاق بڑے مہربان ہے تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے نام سے ہر مشکل تلی ہے تو ہے سب کا والی اللہ تو ہے سب کا والی تیری ذات نرالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم حضرت آدم جب پریشان ہوا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا اپنے فضل سے, تو نے، اپنے فضل سے تو نے مشکل ٹالی سارے نبی تیرے ڈر کے سوالی یا کہیوں یا کہو اور جب بندہ اللہ سبہانا ہوا تالا سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اعتماد کرتا ہے اللہ کو پکارتا ہے تو رب العالمین محبت اور پیار سے سنتے ہیں فریاد کو قبول فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان عبادی انی فنی کری انی انی دا دا اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب علیہ السلام جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے متعلق تو آپ فرما دیں میں بالکل قریب ہوں میں پکار کو قبول کرتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے فلی پکارنے والے کو چاہیے کہ مجھ ہی کو پکارے مینو بھی اور میرے ساتھ ہی مان لائے پکارنے والوں کو چاہیے وہ مجھ کو ہی مجھ کو ہی پکاریں اور مجھ پہ ایمان لائے لال شدو <يَرْشُدُون> تاکہ ان پہ رحم کیا جائے ان کے لیے راستوں کو ہموار کیا جائے تو میں اللہ کی توفیق سے جو بات سنا رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پاپ امبر السلام کے ساتھ جا رہے تھے کسی نے کیا نقشہ خوب کھینچا اور کیسی بات کی ہے آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے مٹھی میں ابو جہال کے کہہ کر بول پڑے مٹھی میں کے کہہ کر بول پڑے آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے پہرا دے گا میرا کون لڑائی میں آ میں سیدھی کے اکبر بول پڑے اللہ کے علیہ السلام جی میں پیرا دوں گا آقا میں کے اکبر بول پڑے آپ سے گزرے پتھر بول پڑے مٹھی میں ابو جال کے کہ کر بول پڑے مرہب کے جب کر دیے سر کے دو ٹکڑے مرحب کے جب کر دیے سر کے دو ٹکڑے میں ہوں اللہ کا شیر حیدر بول پڑے میں ہوں اللہ کا شیر حیدر بول پڑے کر دے گا میرا اللہ میری خطائے کر دے گا میرا اللہ میری خطائم آہ جب میری خاطر نبی مکرم بول پڑے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم تو رب العالمین فرماتے ہیں مجھ پہ توکل کرنے والے بروسہ کرنے والے اور اللہ کے بندوں کی یہ علامت ہے فرمایا اللہ کریم نے نمل مو مین دین اس وجلت قلوبهم زادتهم ایمانا بہم وا دانا والا اللہ زین یوکیمون سالت ممار رکھنا ہوں الامن حکا لندر دَرَجَاتٌ تن اندر اب وَرِزْقٌ مغرا تن کریم اللہ قریب فرماتے ہیں میرے مومن بندوں کی یہ علامت ہے جب ان کو قرآن پاک کی آیات سنائی جاتی ہیں تلاوتی قرآن ہوتی ہے تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب ان, پر, ان پر ان سامنے, جب ان کے ان پہ قرآن پاک ان کے سامنے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور جب ان پہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھا جاتا ہے ان کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے زیادت ہم ایمان ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور آگے کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں والا ربهم وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں ان کا اللہ پہ اعتماد بھروسہ اور توکل اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے ساتھ ہی رب العالمین نے فرمایا اور ان کی علامات کیا ہیں اللہ زین یوکیم وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ زین یوکیم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ان نمازیں ادا کرتے ہیں جو مال میں نے ان کو عطا کیا ہے ان اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں آگے اللہ کریم نے کیا فرمایا الامو المؤمنون حقا یہ سچے مومن ہیں یہ پکے مومن ہے وہ مومن ہیں جن کے بارے میں رب اعلان فرما رہے وہ ہے ایماندار جس کے بارے میں پروردگار اعلان فرما رہے الامو المؤمنون حقا مغر تری ان کے درجات ہیں ان کے لیے بوشی ہے ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کریم نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ ساری چیزیں ادا کرنے والے تھے اپنانے والے تھے دین سناتے بھی تھے لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے دین پڑھاتے بھی تھے اور لوگوں کو جاتے بھی تھے اور دین پہ عمل بھی فرماتے تھے اللہ نے یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو اعزاز بخشا تھا قرآن کریم اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے رب العالمین فرماتے ہیں اللہ آمنو فرما رب کائنات نے منوبی واضرو ہوفل تب العالمین نے فرمایا فلسینہ آمنوب ہی وہ لوگ جو آپ پہ ایمان لائے واضح روح ہو اور نبی علیہ السلام کی عزت کی ونسا روح ہو اور میرے حبیب علیہ السلام کا ساتھ دیا تب انور اللہ اور اس قرآن پہ ایمان لائے جو میں نے قرآن آپ پہ نازل فرمایا بت انور اللہ کام المفل سب آئیے کامیاب لوگ دیدار کے جو حقدار ہو گئے دیدار مستفاق جو حقدار ہو گئے حقدار ہو گئے حقدار ہو, حق ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے وہ لوگ کائ نات میں سردار ہو گئے ابو بکرو عمر ہے درو عثمان دیکھیے ممتاز یہی دوستوں میں چار ہو گئے ممتاز یہی دوستوں میں چار ہو گئے وار کیا تھا جب بھی کسی نے رسول پر کسی نے رسول پر کسی نے رسول پر اصحاب پیار بیچ میں دیوار ہو گئے اصحاب پیار بیچ میں دیوار ہو گئے آواز دی نبی نے جب میدان بدر میں آواز دی نبی نے جب میدان بدر میں سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے رب العالمین اس آدمی پہ شخص پہ بڑا خوش ہوتا ہے اللہ کریم جس کا تعلق رب کے ساتھ ہو مالک کائنات کے ساتھ ہو دیکھیے حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آ کر عرض کرتی ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام میرے خامد نے غصے میں آ کر ایسے ایسے کہہ دیا ہے تو اللہ رب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خول رضی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آسمان سے ابھی آرڈر نہیں آیا حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا, کیا مال کے کائنات کے سامنے عرض کی کیا مقصد تھا عقیدہ کیا تھا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا ہے اس کے بارے میں آسمان سے کوئی آڈر نہیں آیا آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عالم نہیں کوئی مفتی نہیں کوئی عظیم نہیں کوئی نفیس ترین نہیں کوئی بہترین نہیں جس سے فتوا لیا جائے جس کے پاس جایا جائے جس کو جا کر مسئلہ سنایا جائے جس کے سامنے جا کر درخواست کی جائے مسئلہ پوچھا جائے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے اللہ جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ نے کائنات میں اور کسی کو نہیں بڑھا سراج منیر کہا ہے اللہ نے؟ <سلام> <سلام> و انہا کا نذیرا ویل اللہ بےد نہیں براجم منی <مونیرا> <سلام> آپ کو اللہ نے سراج منیر کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پیرے بدرے منی پیرے بدرے سونے ترید سونے, دے سونے سارے جگ نالوں سونے دان اچائے نالے میرے سونے نبی دا فرمان اچائے کال چڈ کے منیے کیاس چنی رائے چڈ کے منی کائنات چڈ کے منیے جہان چنی جگ سارا چڈ کے تو منیے حدیث سونے تائیوں ہو گئے سونے دے مرید علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین امین کے پاک پیغمبر کو یہ اعزاز اللہ نے بخشا ہے آپ ساری کائنات سے عالی ہیں اب حضرت خولہ رضی اللہ, و تعالیٰ, نے اللہ سبحانہ و تعالی کے درخواست کی اللہ اب میرے مسئلے کا کیا بنے گا آسمان سے جبریل آ گئی جبریل امین آ گئے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ علیہ میں حاضر ہو گئے قرآنِ کریم کی آیت آگئی قد سمع اللہ قد سمع اللہ قول اللہ تجا دلک فی زوجہا و تشتکی الاللہ واللہ یسمع تحابرکمہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام میں نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی خامد کے بارے میں فرمایا وہ آپ سے باتیں زمین پہ کر رہی تھی میں تم دونوں کی باتیں عرش برین پہ سن رہا تھا اللہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ بولتی تھی نبی مکرم علیہ السلام کی خدمت علیہ میں بات کرتی تھی آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بات دھیمی سی آواز میں مگر حضرت عائشہ رسی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ان کی دھیمی آواز کو زمین پہ کہنے والی آواز کو نکلنے والی آواز کو رب العالمین نے عرش برین پہ سن لیا جو ہمیں نہ سنی گئی وہ رب العالمین نے عرش برین پہ سن لیا اللہ کریم نے آسمان پہ سن لی تو اللہ کریم نے آسمان سے فیصلہ نادر کر دی عادل کر دی میرے عزیزوں اور بھائیوں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان جا رہے تھے تو اماں جی خولا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روک لیا مسائل باتیں دین کے کام باتیں ہوتی رہی کافی دیر تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کھڑے رہے جب حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اجازت دی تو آپ چل پڑے ساتھیوں نے کافی انتظار کیا اور ساتھی کہنے لگے دوست کہنے لگے احباب کہنے لگے آپ اتنی دیر وہاں کھڑے رہے تو آپ نے پتہ کیا فرمایا تم جانتے ہو وہ عورت کون ہے وہ حضرت خولا تھی رضی اللہ تعالیٰ انہو جن کی بات رب العالمین نے عرش برین پہ سنی عمر ان کی بات زمین پہ کیوں نہ سنی اللہ عمر زمین پہ ان کی بات پہ کیوں نہ توجہ دے کیوں نہ دھیان سے سنے کیوں نہ خیال سے سنے یہ تو وہ شخصیت ہے یہ تو وہ ہستی ہے یہ تو وہ اللہ والی ہے جس کی بات کو اللہ نے عرش برین پہ سنی جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے نا تو رب العالمین بڑی محبت فرماتے ہیں رب العالمین نے فرمایا وعباد يمشون حونا وإذا الجاهلون قالوا سلاما لِرَبِّهِمْ کالو سلام رب العلمی فرماتے ہیں میرے وہ بندے ہیں جو میری زمین پہ آئزی کے ساتھ چلتے ہیں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں فخر نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے غرور میں نہیں آتے میرے عزیزوں اور بھائیوں آج زی اللہ کو بڑی پسند ہے انکساری اللہ کو بڑی پسند ہے نرم دل والے بندے پہ اللہ خوش ہوتے ہیں نرمی اللہ کو پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توا للہ، من توا للہ اللہ جو اللہ کے لیے جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے رب العالمین اس کو بلند فرما دیتے ہیں اللہ کی خاطر جو جھک جاتا ہے رضا الہی یہ بہت بڑی چیز ہے ورضوان من اللہ اکبر دیکھیے جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا اللہ ہو اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور جب بندہ اللہ سے مانگتا نہیں اس انداز سے گنگار بےکار میں بندہ تیرا اور تیرے ہی در پہ آ تو سارے جہاں کا مالک ہے میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا تیرا دھرنا کبھی میں چھوڑوں گا گنہگار کی ہر دم یہی سدا مالک ہے میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا جب اللہ کے ساتھ انسان اس طرح کا تعلق جوڑتا ہے رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے اللہ من تاب منا واملہ ملن سالحا فولا بدل اللہ سی آتے حسنات اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے بندے جو توبہ کرتے ہیں میرے مجھ پہ ایمان لاتے ہیں صالح اعمال کرتے ہیں تو رب العالمین کیا فرماتے ہیں فرمایا فولا کا یوبد اللہ سید حسنات میں صرف ان کے گناہوں کو معافی نہیں فرماتا بلکہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہوں اس قدر اللہ کریم مہربان تو ایک اور جگہ پہ اللہ کریم نے رسول کریم علیہ السلام سے اعلان کروایا آپ اعلان فرما دے میرے حبیب علیہ السلام, عبادی علیہ السلام لا لاتو من رحمت اللہ جلف میرے پیارے حبیب علیہ السلام میرے گناہگار بندوں تک میرا پیغام پچھا دو جو اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھے ہیں لا تک نہ میرے رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں ان اللہ بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں ان غفور رحیم اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے ایک اور جگہ پہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تبارک تبارت اللہ الملک بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہذی بیدہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر اللہذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم آسن و ملا وہو العزیز الغفور فرمایا میں بادشاہ ہوں اکیلا ہی بادشاہ ہوں موت و حیات کا مالک ہوں تر پاک نام پہ آ خدا تیرے پاک نام پہ ہے الا میرا تن سدا میرا منفی دا پاک نام پی ہے الا میرا تن سدا میرا منفی دا میری روح فا میری جاں فا میرا باپ اور میری ماں فدا میرا باپ اور, میرا باپ اور, میرا باپ اور, میرا باپ اور بندگی میری آرزو اللہ جل جلا جلالوہ تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلا ہو جب چاروں طرف اندھی آراہو جب چاروں طرف اندھی ہو آشا کا دور کنارہ ہو جب کوئی نہ نکیمن ہارا ہو پھر تو ہی بیڑا پار کرے رحمان میرے رحمان میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحثبان والنجم والشجر یسجدان مخلوق کو سجدان مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے کی خاطر نہ لڑے ہیں نہ لڑیں گے اللہ کے لیے لڑتے ہیں لڑتے رہیں گے ہماری زندگی کا مقصد ہے رضا اللہی ہماری زندگی کا مقصد ہے رضائے اللہی اللہ کے لیے مرتے ہیں مرتے رہیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعی کس قدر اللہ کی رضا کے طلبگار تھے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے محمد الرسول اللہ ولزین ماحو اشد الفار راجدئی سجوتال مسل ہوں فی, فی و مسل ہوں جی شہ قرآن حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیو پری رحمت اللہ علیہ اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے کروٹ کروٹ اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے وہ اس کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے پاکستان کے اکثر جلسوں میں وہ یہ پڑھا کرتے تھے تجلّا چہرے آنتے, تجلّا چہرے آنتے, جلوا نور سیما ہوں فی ورکا اجالا بس جو دودا ورکاسو دھا ویز بریا تن جسم واہ نیر پلی اب کو دی جروسہ صرف اکلا تک نہ پاکستان کے اکثر جلسوں میں فرمایا کرتے تھے جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانا, ویرانا جو بھی نظر آیا بیگانا بیگانا صرف شوق تھا آپ کو دیکھنے کا یہ جل سے تو ہیں ایک بہانہ بہانہ یہاں جو بھی آیا ٹہرانا کوئی لو ہوتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ یہاں جو بھی آیا ٹھہرانا کوئی لوہوتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ ایک دفعہ خطاب فرما رہے تھے تو ایک بات انہوں نے سنائی ایک قبرستان میں فقیر بیٹھا ہوا تھا غریب آدمی قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا بادشاہ سرمایہ دار جگیردار وہاں سے گزرا کہنے لگا اور فقیر اور غریب ہمارے محلوں کو آ کر دیکھا کرو محلات دیکھا کرو ہمارے مکان ہمارے بنگلے ہماری کوٹھیوں کو آ کر دیکھا کرو قبرستان میں بیٹھ رہتے ہو بیٹھے رہتے ہو قبرستان میں ہمارے محلہد کو دیکھا کرو انہوں نے نقشہ کھینچا پہنچا قبرستان میں ایک بادشاہ پہنچا قبرستان میں ایک بادشاہ ایک فقیر اس جگہ پہ بیٹھا تھا بادشاہ بولا آبادی میں کیوں آتے نہیں فقیر بولا آبادی تو آتی ہے یہی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 محلات تو ویران ہو رہے ہیں قبرستان آباد ہو رہے ہیں کوٹھیاں تو برباد ہو رہی ہیں قبرستان آباد ہو رہے ہیں مکان والے تو مکانوں کو چھوڑ کر قبرستان میں آ رہے ہیں میں ان کو چھوڑ کر کہاں جاؤں کوٹھیاں دیکھنے کے لیے پہنچا قبرستان میں ایک بادشاہ ایک فقیر اس جگہ پہ بیٹھا تھا بادشاہ بولا آبادی میں اکثر پاکستان میں یہ شیر پڑھا کرتے تھے اے دنیا نہیں بن بندے دی بندے دندی جانی دنیا در لوگ بنا پھر اڈا فانی دنیا دا کل وارس ایک وراثت دے آپس لڑ دے ویخے میں گل پگو ہاتھی ایک دوجے نو پھڑ دے تے می آخ آ پدر ترتی میری آ تیرے نے ایک ترتی میری آخے میری آتی نے کیا فکیر ہوئے دیا نا دیا میں دو بندے میرے نونوں میں سے کسی کی نہیں زمین کہتی ہے نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی ہوں یہ دونوں مجھ میں آنے والے ہیں یہ مجھ میں سما جائے گے یہ مجھ میں دفن ہو جائیں میرے عزیزوں اور بھائیوں اس اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہمارا تعلق رہنا چاہیے ہر وقت یہ نہیں کہ مقات المکرمہ میں ہم نے روزے رکھ لئے اور فضیلت الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ سے قرآن پال سن لیا اور شرہم صاحب دیگر امہ سے ہم نے قرآن پال سن لیا تو ہمارا بس اب سال جو ہے نا یہ کانوں میں انگلیاں ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں ہر وقت اللہ کی طرف اور دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اس حکومت پہ اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے والی حکومت شرک کا کلا کمہ کرنے والی حکومت کفر کو نیست و نابول کرنے والی حکومت اور توحید کے پرستار اللہ کے دین کے پروانے اور حرمین شریفین شری کے خادم میرے دوستوں اور عزیزوں آپ رہے دیکھ رہے ہیں سازشیں کس طرح کی ہو رہی ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنا انشاءاللہ الرحمان حرمین فین کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے کرتا رہے گا لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جس فوج نے ابرا کو ذلیل کیا تھا جس فوج نے ابرا کو ہاتھیوں سمیت تباہ کیا تھا برباد کیا تھا وہ فوج آج بھی مکہ تل مکرما میں موجود ہے بلکہ بیت اللہ کے اردا گرد موجود ہے شکل میں وہ فوج آج بھی موجود ہے وہ بڑے بے حیا بغیرت لوگ ہیں جن کو ہر مین کی عظمت کا پتہ نہیں اور ان جہنم کے کتوں کو اپنا ان اللہ سزا ان کو بھگتنا پڑے گی وہ ایسی ضلع کی موت مریں گے اللہ ان کو ایسا ذلیل کرے گا دنیا میں عبرت کا نشان بنائے گا جو مکہ تلمکرمہ کے خلاف قدم اٹھائے گا مدینہ تلمنورہ کے خلاف قدم اٹھائے گا اللہ ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا اور انشاءاللہ اللہ مکہ تمکرمہ چمکتا رہے گا اور مدینہ الرسول رسول دمکتا رہے گا ان اللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور میرے عزیزوں اور بھائیوں ساری دنیا کے مسلمان الحمدللہ ملک سلمان حفظہ اللہ کے ساتھ ہیں اور آل سعود کی خدمات کو کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا میرے عزیزوں اور بھائیوں ہمارا الحمدللہ پاکستان والوں کا بھی اللہ کریم نے یہ اعزاز بنا دیا ہے کہ جنرل رحیل شریف صاحب حفظہ اللہ الحمدللہ جنہوں نے یہ کہا ہے ہماری جان بھی قربان ہے ہر شریفین کی عظمت کے لیے مال بھی قربان ہے سارا جہان بھی ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میرے عزیزوں اور بھائیوں بات میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فوج آج بھی زندہ ہے لوگوں کو تو پتا نہیں کہ اللہ کام لینا چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بڑا بڑا کام لے سکتا ہے صبح. بسم اللہ رحمان رحیم علم تر فال رب صحابل فیل وار سال تیرن ابابل من سجيل فضال ہم قاسم اور اللہ کے فضل و کرم سے جو پاکستان میں فوج خطیب ملت خطیب عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی نے تیار کی ہے اس فوج کا ایک ایک نوجوان حرمین شریف فن کی عظمت کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ پچھلے دنوں ایک وفد آیا بلکہ اب ابھی بھی شاید وہ وفد موجود ہو یہ علماء کرام کا بہت بڑا وفد سرکاری طور پہ الحمدللہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے آیا ہے اس میں مفقر اسلام حافظ القرآن خطیب اسلام حافظ علامہ پروفیسر انجینئر ابتسام علیہ زہیر صاحب وہ بھی الحمدللہ تشریف لائے ہیں تو بھائی محمد یا شریف گجر صاحب مجھے بتلا رہے تھے کہ احمد صاحب نے مجھے بتلایا ہے کہ جب ملک سلمان صاحب حفظہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو وہ فرما رہے تھے آپ کے ساتھ ہمیں بہت محبت ہے آپ کے والد محترم نے دین کا بڑا کام کیا ہے آپ کے والد محترم اسلام کے بہت بڑے فکر تھے ہمیں آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں جو بھی دین کا کام کرنے والا ہے اللہ اس کی عزت بناتے ہیں اللہ اس کو شان عطا فرماتے ہیں مجھے یہاں پہ ایک بات اور یاد آئی پھر رب العالمین کی طاقت اللہ ہار وشم سمر لاتو لشم سے ولا کمر وس جو خلا کا اللہ کریم فرماتے ہیں رات میری نشانی ہے دن میری نشانی ہے چاند میری نشانی ہے سورج میری نشانی ہے نہ چاند کو سیدہ کرنا نہ سورج کو سیدا کرنا لات لم سے ولا لمر اللہ ہی کو سجدہ کرنا جس نے سورج کو بنایا ہے چاند کو بنایا ہے آسمان سے آواز آتی ہے بننے والی چیز سجدے کے لائق نہیں جس نے ساری چیزوں کو بنایا ہے وہی وہ سجدے کے لائق ہے وہ اکیلا سجدے کے لائق جب یہ سورج غروب ہوتا ہے نا سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے یہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے اللہ اتنا بڑا سورج اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کہ عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جاتا ہے سجدہ ریز ہو جاتا ہے صرف سجدہ ہی نہیں کرتا بلکہ رب العالمین سے اجازت مانگتا ہے اللہ میرے لیے کل کیا آرڈر ہے اللہ میرے لیے کل کیا آرڈر ہے میرے لیے کیا حکم ہے میں نے ہونا ہے یا نہیں ہونا اللہ ہوا میرے عزیزوں اور بھائیوں اس اللہ کی توحید اور یہاں پہ مجھے ایک بات اور یاد آئی برادر محترم پیارے بھائی شیخ وسیم صاحب حفیظہ اللہ فرما رہے تھے کہ دوستوں کو بھائیوں کو عزیزوں کو یہ بات بتلاؤ کہ نمازی استفار کرنے والے اللہ پہ توکل کرنے والے نماز پڑھنے والے کبھی رات کے پچھلے حصے میں کوئی آدمی جاگ پڑے کوئی نیند سے بیدار ہو جائے تو وہ سمجھ لے میرے اللہ نے مجھے بیدار کیا ہے تو اب میں بیدار تو ہو ہی گیا ہوں کیوں نہ اپنے مالک کے سامنے سیدار ریز ہو جاؤں کیوں نہ اپنے اللہ سے عرض کروں کیوں نہ اپنے اللہ کے سامنے درخواستیں کروں اپیلیں کروں اپنے اللہ سے مانگ لوں میرے عزیزوں اور بھائیوں یہ بہت بڑی بہت بڑی دولت ہے کہ پچھلی رات پچھلی رات کو پچھلے عصے رات کے پچھلے عصے میں کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اللہ کریم نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ لَّكْ اَسَاعِي عَبَاسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ومن الليل فتحجد به اسم اللہ الرحمن الرحیم مسلو کی شم الشمس علا و سکیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجری کا نا مشہور فتح جدی نا فلائی ابا سکا ربو کا مقام قرآن پاک شیخشا فرما رہے تھے بھائیوں کو کہارے پاک کی تلاوت یہ کرتے رہا کرو ایک ہر فون دادا نیکیاں نے ملدیاں نے دور جو نے دل دیاں جنت دور دیکھ کے مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی آ کان سن ل میری پہنا نی پڑھ لرت لینا نیس جہان بیٹھ نہیں رہنا نی پتا نہیں اج کل موت سارے ات آ یہ چیٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی آلر <تصفح> برار کی ذاتی گرامی دعا ہے اللہ ہمیں اپنی توحید پہ قائم رکھے آخری بات میں کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں چھوٹی سی اس نے بات کی اللہ کی اللہ ذات کی توحید کی اور بات کی اللہ کے نبی کے ادب اور احترام کی تو اللہ کریم نے چیوٹی کے نام پہ سورت نازل فرما دی سورت ان پوچھ لے شیخ احمد شاکر صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما ہے میرے بھائی سعید انور صاحب تشریف فرما النمل پوچھے کے نام کی سورت جو اللہ چیوٹی کے ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں جو چیوٹی نبی کا احترام کرے حضرت سلیمان علیہ السلام کا احترام کرے اللہ اس کے نام کی صورت بنا دیتے ہیں جو مسلمان ہو کر ساری کائنات کے امام علیہ و اسلام کا احترام کرتا ہے اللہ کریم اس پہ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ رب العالمین اس سے کتنا پیار کرتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سے محبت کرے سڑ جائے زبان گستاخ ن دی کر دین جیڑا احمد پیارے دانت تمام اسے رب نہ مل ملسو جگو اری جا پیر ح دسے خواب دنیا دے آج دربار جے شوکوں آواز آمارے پرور دگار جے احمد دا بیڑا طرف جنت تیار جے پھیر نہ کہنا سا خبر نہ کائی آسمانی سرور احمد نو آئی آ ایک, ایک چوٹی پتہ کیا کہہ رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی اور دعا کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلات وسلام جا رہے ہیں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر دیکھا کیا ایک چیوٹی دعا کر رہی ہے اللہم اینا خلق من خلق کا لئی آگا اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے تیرے بغیر کوئی بارش برسانے والا نہیں ہمیں بارش کی ضرورت ہے اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے چونٹی دعا کر رہی ہے سلیمان علیہ السلات و نے پتا کیا فرمایا اللہ نے ملکہ دیا تھا بولیوں کو جاننے کا سمجھنے کا پہچاننے کا فرمایا یہیں سے واپس پلٹو جس انداز سے چونٹی اللہ سے مانگ رہی ہے میرا یقین ہے اللہ اس کی فریاد کو رد نہیں کریں گے یار بڑے عجیب کی بات ہے جب لوگ کہہ دیتے ہیں جس جگہ کا بھی کوئی رہنے والا ہے چاہے مکہ تلمکرمہ کا مدینہ تلمنورہ کا جدہ کا ریاض کا دمام کا پاکستان کا ایران کا جو کہتے ہیں جی ہماری سنتا نہیں میں نے کہا چونٹی کی سنتا ہے تیرے جیسے چیوٹے کی کیوں نہیں سنتا تجھے کیا ہوگا ہماری سنتا نہیں جی. ہماری سنتا نہیں ہماری خدا کا واسطہ ہے اللہ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں میں سنتا ہوں یہ نہ کہو ہماری سنتا نہیں مالک کو ناراض نہ کرو جو چوٹی سے اتنا پیار کرتا ہے وہ مدینے والے کی امت سے کتنا پیار کرتا ہوگا مالک کتنی محبت میرے عزیز و دود جس کو اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ اور اعتماد تھا اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرما دیا ہے جس نے نبی کا احترام کیا نبی کی عزت کی میرے عزیزوں خدارہ خدا میری آخری گزارش درخواست اپیل ہے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں قرآن کی تلاوت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں دین کو سمجھے انشاءاللہ والذین جاهدوا فینا لنهدینہم سبُلنا وإِنَّ اللہَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین <تصفح> چار <shi> <at> <t's subjective> میں پہلے ہم رہتے تھے لیکن ابھی ہم مغل <سؤال> پور